من من بسم الصلاة. الصلاة عن اکبر وا قوله تعالی وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ صُبُ لَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ وقال تبارك وتعالى كما ورد في سورة الكهف وَاطْلُمَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا وَاسْتَغْفِرُوا لِنَفْسِكُمْ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْصُوا أَعْمَالَهُمْ تُرِيدُونَ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُعْطِي مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَطَبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرْطًا وَقُلِ منشا افل یو ومنشا افل یقرنا آدال می نارن اہ کبھی سورا دہ وستیسو یوگاسو بل كَالْمُهْلِ يَشْوِي بی سراب وس وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا صدق اللہ حاصم سدری ویسل امری العالمين یہ بات اس سے پہلے بیان ہو چکی ہے کہ مطالعہ پران حکیم کے جس منتخب نصاب کا درس ان مجالس میں ہو رہا ہے اس کے حصہ پنجم کا جو درس دوم تھا لیکن نئی ترتیب میں وہ درس سوم ہے تیسرا درس وہ سورہ ان کے آخری تین رکوعوں پر مشتمل ہے پانچواں چھٹا ساتواں رکوع مزید برآں اسی کے زمینے کے طور پر اس درس میں سورہ قف کی بھی ہم مضمون آیات شامل ہیں یہ تین آیات ہیں جن کی ابھی تلاوت کی گئی ہے آیات نمبر ستائیس اٹھائیس اور انتیس جہاں تک سورہ ان کے تین رکوعوں کا تعلق ہے جیسے کہ اس سے قبل کے تین رکوعوں کے بارے میں عرض کیا گیا کہ اس میں بھی دو مضامین کی لڑیاں تھیں کہ جو آپس میں گھی ہوئی تھیں اگرچہ اصد اس میں جو مکی صورتوں کے عام مضامین ہیں انہی کا بیان ہے توحید کا بیان ہے اس معاد کا بیان ہے اور امبا رسول امبیا رسولوں کے حالات کا بیان ہے ان کی قوموں کے انجام کا بیان ہے لیکن در حقیقت انہیں کے بید سطور دو تصویریں پیش کی گئیں یا دو آئنے دکھا دیے گئے کہ جو حق و باطل کی کشمکش سرزمین مکہ میں جاری تھی ایک جانب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جان سار صاحب کرام تھے دوسری جانب قریش مکہ اور ان کے سردار تھے اس کشمکش میں جو دو کردار تھے دکھایا یہ گیا ہے علامہ اقبال کے اس شعر کے مصداق کے ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تائنگوس چراغ مستفی سے شرار بولہ بھی یہ کشمکش ہمیں سچ چلی آ رہی ہے دائیا نے حق آتے رہے انبیاء آتے رہے اللہ کے رسول مبوس ہوتے رہے وہ اپنی دعوت پیش کرتے رہے سردار اپنی اپنی قوم کے ان کی مخالفت پر قبل کستے رہے چنانچہ یہ دو کردار ہیں کہ جو اس تاریخ کے آئینے میں گویا کے اس وقت جو بھی شکل تھی مکے میں انہیں کی تصویر ہے جو دکھائی گئی اسی میں مسلمانوں کے لیے صبر کی تلقین اللہ تعالی کی نصرت کے بارے میں پر امید رہنا یہ گویا کے مسلمانوں کی حوصلہ افزائی کے لیے اور کفار کے لیے تحدید اور تمبی کہ جس انجام سے فرعون نہ بچ سکا جس انجام سے قوم ثبوت اور آج جیسی زبردست اقوام نہ بچ سکی جس انجام سے عمودہ اور سمور کی جو بستیاں ہیں وہ جو تباہ و برباد ہوئی اور جس سے دوچار چار ہوئی ہے آخر تم کیسے بچ جاؤ تمہارا بھی وہی حشر ہو کر رہے گا اگر تم نے اسی طرح اس دعوت کی مخالفت پر قبر کسے رکھی کچھ ایسا ہی معاملہ ان تین رکوؤں کا بھی ہے ان میں بھی دو مضامین کی لڑیاں ہیں کہ جو آپس میں پیوست ہیں یا گندھی ہی ہوئی ہیں اس کی بہت سے اگر کو شاید یہ بات یاد آ گئی ہو کہ اس کی ایک مثال جو ہے سورہ بقرہ کے نصف ثانی کے ضمن میں میں نے جب مضامین کا تجزیہ کیا ہے تو وہاں بھی مثال یہ دی تھی کہ چار لڑیاں ہیں کہ جو آپس میں وہاں گودھی ہوئی ہے کہ جیسے مختلف لڑیوں کو بٹ کر ایک رسی کی شکل دی جاتی ہے اب اگر وہ مختلف رنگ کی لڑیاں ہیں تو جب آپ رسی کو دیکھیں گے تو وہ رنگ کٹے پھٹے نظر آئیں گے رسی کو کھول دیں گے تو معلوم ہوگا کہ ایک سرخ لڑی ہے اور وہ مسلسل ہے ایک نیلی ہے اور وہ مسلسل ہے ایک ہری ہے وہ مسلسل ہے ایک سفید ہے وہ مسلسل ہے لیکن جب آپ ان کو بٹ دیتے ہیں تو آپ رسی کو جب دیکھیں گے تو وہ رنگ جو ہے وہ منقسم نظر آئیں گے کہ یہ سرخ نظر وہ ہارا ہے پھر وہ نیلا ہے پھر ہرا ہے پھر وہ سفید ہے اسی طریقے سے ان تین رکووں میں دو لڑیاں ہیں مضامین کی ایک تو وہی کہ جو مکی صورتوں کا عام مضمون ہے لیکن یہاں امبا رسول کی بجائے توفید اور رسالت کا اس بات خاص طور پر رسالت کا اس بات ان کی طرف سے جو ایک مطالبہ ہو رہا تھا کہ اگر آپ واقع اللہ کے رسول ہیں تو ہمیں اسی قسم کے موجزے دکھائیے کہ جیسے خود آپ کے کہنے کے مطابق سابقہ انبیاء اور رسول کو عطا کیے گئے اس پر رد و قدا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اس بات کے لیے جو قرآن کا اپنا استدال ہے وہ بیان کیا گیا اور ان کا جو مطالبہ تھا اس کا جواب دیا گیا یہ ایک لڑی ہے دوسری لڑی ہے اہل ایمان کے لیے ہدایات جن شدائد اور مسائل سے تم اس وقت دوچار ہو ان سے عہدہ برا ہونے کے لیے تمہیں کیا تدابیر اختیار کرنی چاہیے تمہارے صبر کا سہارا اصل کون سا ہے تمہارے لیے پناہ گاہ کون سی ہے تم کن چیزوں کا اہتمام کرو گے تو اپنی منزل سے قریب تر ہو گے اور اگر ان سے تم نے کوئی اعماز برتا اعراض کیا اس میں کوئی کوتاہی ہوئی تو تم اپنی منزل مقصود تک نہیں پہنچ پاؤ گے اس کے لیے جامع عنوان ہدایات اور واقعہ یہ ہے کہ مکی دور میں جس طرح کے حالات سے مسلمان دوچار رہے اس کے پس منظر میں جو ہدایات ان کے لیے ضروری تھی ان کے اعتبار سے یہ تین رکوع جو ہیں یہ انتہائی جامع ہیں پورے وقت کی قرآن میں میرے نزدیک جامع ترین مقام کو جیسے میں نے ارض کیا تھا کہ اس وقت جو ابتدا اور آزمائش اور امتحان کا سلسلہ تھا اس کے ضمن میں پہلا رکوع سورہ کبوت کا اس کی تیرہ آیات بلکہ یہ کہ چونکہ پہلی آیت حروف مقدرات پر مشتمل ہے تو بکیا بارہ آیات میرے نزدیک قرآن حکیم میں مکی قرآن کی حد تک جامع ترین مقام ہے بالکل اسی طرح عرض کر رہا ہوں کہ ان حالات میں جو ہدایات دی گئی ہیں ان کی کامیابی کو جن شرائط کے ساتھ مشروط قرار دیا گیا جن چیزوں کو ہمیشہ مستحضر رکھنے کی ہدایت کی گئی جن حقائق کو ہرز جاں بنانا ضروری ہے اگر انسان چاہے کہ وہ صبر و سبات کا مظاہرہ کر سکے تو ان ہدایات کے موضوع پر میں پھر ارض کر رہا ہوں مکی قرآن کا جامع ترین مقام سورہ ان کے آخری تین رکوؤں پر مشتمل ہے البتہ جیسے ہم نے پچھلے درس میں جسے اب ہم نے درس دوم قرار دیا ہے جو دوسرے تیسرے اور چوتھی رکوعوں پر مشتمل تھا اس میں ہم نے دیکھا کہ اکتیس آیات میں سے دس آیات وہ تھی کہ جو ہمارے اس منتخب نصاب میں جو سلسلہ مضامین ہے اس کے ساتھ مربوط تھے وہاں تو ہم نے مطالعہ ہی صرف کل منتخب دس آیات کا کیا چار دوسرے رکوع کی پہلی آیات چار چوتھ پانچویں رکوع کی آخری آیات اور دو آیات درمیان سے یہاں بھی معاملہ ایسا ہی ہے یہ جو رکوع ہے پانچواں چھٹا اور ساتواں اس کی کل آیات پچیس ہے ان میں دس آیات ہی ہیں وہ کہ جن میں خطاب ہے مسلمانوں سے جو گویا کہ ان ہدایات پر مشتمل ہے جن کا میں نے ابھی تذکرہ کیا بیق بقیہ پندرہ آیات میں خطاب کفار اور مشرقین سے ان کے ساتھ میں دو قدا ہے بحث و تمہیر ہے ان کے اعتراضات کا جواب ہے لیکن یہ کہ یہاں ہم یہ فرق کر رہے ہیں کہ تسلسل کے ساتھ ان شاء اللہ ان پوری پچیس آیات کا مطالعہ کریں گے اس طرح وہ مضامین بھی سامنے آ جائیں گے جو خاص طور پر اس بات نبوتی محمدی کے لیے علا صاحب یا سلاۃ وسلام جو استال کا اسلوب قرآن حکیم کا ہے وہ بہت ہی نمایاں واضح ہو کر ہمارے سامنے آ جائے گا اس کے ساتھ ہی جیسا کہ میں نے عرض کیا اس درس کے زمینے کے طور پر تین آیات سورہ کی بھی شامل ہے وہ جو ہمارا کتاب کی شکل میں شائع شدہ ہے منتخب نصاح اس میں بھی وہ درج ہے اور وہ اس لیے کہ جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ پہلے رقو کی جو دوسری آیت تھی یوت رکھو یقول آمنا و هم لا کرول اس کی ہم مضمون تین آیات اور ہم نے شامل نصاب کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر دو سو چودہ ہم ہست من تطخل الجنت و لمبا یات کو مسل النظیر خلود القبل کو مسرت اللہ ان نصر اللہ قریب اسی طرح سورہ آل عمران کی آیت نمبر 142 وہ بھی امپ ہاسب اسی طرح سورہ توبہ کی آیت نمبر 16 امپ ہاسب تو یہ چار آیات چونکہ بالکل ایک ہی اسلوب میں شروع ہوتی ہیں ایک ہی مضمون پر مشتمل ہیں تو ہم نے سورہ ان کی دوسری آیت کے ساتھ ان تین آیات کو بھی بطور زمیمہ اس درس اول میں شامل کیا اسی طرح جیسے ہم نے دیکھا کہ سورہ ان کا پانچواں رکوع شروع, شروع ہو رہا ہے اتل ماحیہ الحل کتاب واقع اسلح بالکل اسی طرح سوریہ کی ستائیسویں آئے شروع ہو رہی ہے وطل واحیہ ادل کتاب ربک تو ان میں جو مشابہت ہے اور مناسبت ہے اس کے اعتبار سے ہم نے ان آیات کو بھی دس میں شامل کیا ہے اب اس وقت پہلی نشست میں ہم انہی دو آیات پر اپنی توجہ کو مرکوز کریں گے سوریا کبوت کی پانچویں رکو کی پہلی آیت اور جو بھی وقت ہمیں ملے گا اس کے بعد پھر سورہ کہف کیا آیا ستائیشہ انتیس اتل ماوح کمنل کتاب ہے وہ عقب تلاوت کرو اس شے کی جو وہی کی گئی ہے آپ کی جانب کتاب میں سے پرانے مجید میں سے جو حصہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جانب وہی کیا جا چکا ہے یہاں الکتاب کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں ایک تو الکتاب اور آج ہے قرآن قرآن حقیق میں سے ظاہر بات ہے کہ ابھی ایک حصہ ہی ہے جو نازل ہوا تھا کیونکہ ہم یہ پہلے دیکھ چکے ہیں کہ سورہ کبوت کا زمانہ نزول سن پانچ چھ نبوی ہے گویا کہ مکی دور بھی ابھی نس تک پہنچا تھا اس اعتبار سے زیادہ سے زیادہ چوتھائی قرآن یا گہائی قرآن ابھی تک نازل ہوا تو الکتاب یہاں اگر القرآن کے معنی میں ہے تو باؤہیا ارے کا بن الکتاب جو وہی کیا جا چکا ہے اے نبی آپ کی جانب اب تک قرآن میں سے کتاب میں سے اس کی تلاوت کرتے رہی پڑھتے رہی اور الکتاب سے ایک دوسرا مراد بھی ہو سکتا ہے کہ در حقیقت اللہ تعالی کی طرف سے جو کتابیں نازل ہوئی ہیں وہ سب الکتاب ہی کے زمرے میں یہ ایک ہی کتاب ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ ایک کتاب کے مختلف ایڈیشنز ہیں اس کا سب سے پہلا ایڈیشن وہ تھا کہ جو اورد کی صورت میں حضرت الرتمو علیہ السلام پتا کیا گیا اور اسی میں پھر کچھ اضافے ہوئے ہیں کچھ اس کے اندر سے چیزیں منسوخ کی گئی ہیں ناسخ و منسوخ کا مسئلہ بہت اہم ہے بار اس کا آخری اور مکمل اور جامع اور محفوظ ایڈیشن یہ قرآن حقیقت یہ دونوں مراد ہو سکتے ہیں لیکن اصل شے جو یہاں پر توجہ کی ہے وہ یہ ہے کہ زور دیا جا رہا ہے کہ ان حالات میں صبر اور سباط اور استقامت کا سب سے بڑا ذریعہ تلاوت قرآن پتل ماڑیا نئے کمنل کتاب واقف صلاح تلاوت کرتے رہو اگرچہ یہاں بعض حضرات نے پتلوں کے معنی لیے ہیں کہ تلاوت کر کے سناؤ سناتے رہو اس شے کو کہ جو تمہاری جانب وہی کی گئی ہے قرآن میں سے کتاب میں سے مولانا مینس السلحی صاحب غالب پر منفرد میں زیادہ اس کے بارے میں مزید تحقیق نہیں کر سکا لیکن اکثر مفسرین کا جو ماح ہے وہ اس بات پر ہے کہ یہاں سنانا نہیں خود پڑھنا مراد جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بالکل آغاز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے پہلا حکم دیا گیا ہے وہ قیام اللیل اور اس میں ترتیل ہے قرآن ابھی وہاں سنانے کا معاملہ نہیں تھا پڑھنے کا معاملہ تھا خاص طور پر رات کے وقت نماز میں کس کو سنایا جائے گا وہ تو اللہ ہی کو سنایا جا سکتا ہے تو یا مزمل قمل اللہ کلیلہ نسوہ ابل قسم کو کلیلہ ورت قرآر ترتیلا یہ ترتیل قرآن کرو جس کے لیے میں نے بارہا یہ ایکسپریشن استعمال کی ہے کہ قرآن کو ہیمر کرو اپنے اندر اتارو جشن کرو اس لیے کہ ترتیل ابھی کتنا مختصر سا قرآن نازل ہوا تھا کتنا حصہ بھی نازل ہوا تھا لیکن تہائی رات کم سے کم اگر اس کے ساتھ بسر کرنی ہے تو تکرار ہے اعادہ ہے اسی کو پڑھتے رہو ماں ہر چیخ خاندہ ہی فراموش کردہ ہی اللہ حدیث سے دوست کے تکرار بھی کنیں پڑھتے رہو بار بار پڑھتے رہو مسلسل پڑھتے رہو ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے رہو رک رک کر پڑھتے رہو تو اتنا مار ہوئی ہے کمنل کتاب میرے نزدیک یہی رائے صحیح ہے کہ یہاں اصل میں دوسروں کو سنانے کا حکم نہیں دیا جا رہا اپنے آپ کو سنانے کا اپنے اندر اتارنے کا اور اس مقام پر اصل میں یہاں مخاطب اگرچہ بظاہر تو واحد کا سیدھا حضور ہے صلی اللہ علیہ وسلم اسلن یہاں اب آ کر حضور نہیں بلکہ آپ کی وساطت سے اہل ایمان یہاں پر مخاطب ہے اے مسلمانوں جن شدائد سے تمہیں سابقہ ہے جن مصائب سے تمہیں عہدہ برا ہونا پڑ رہا ہے جو سختیاں جیلنی پڑ رہی ہیں جن امتحانوں میں سے گزرنا پڑ رہا ہے جن بھٹیوں میں سے گزرنا پڑ رہا ہے اس میں تمہارے لیے سب سے بڑا سہارا تمہارے لیے جیسے کہ دوسری آیت میں نے آپ کو سلائی تھی بالکل آغاز میں جب صبر کے مباحث پر ہم تمہیدی ہیدی گفتگو کر رہے تھے کہ خود حدور سے فرمایا فصبر وما صبروں کا اللہ بلّا ابھی صبر کیجئے اور آپ کا صبر تو صرف اللہ ہی کے سہارے ہے انسان جو بھی صبر کرتا ہے جھیلتا ہے کوئی نہ کوئی سہارا اسے ذہنی درکار ہوتا ہے میں کس لیے کر رہا ہوں ایک سس راتوں کو جاگ رہا ہے نیند کی قربانی دے رہا ہے ایک سہارا ہے سامنے کہ مجھے کمپٹیشن کے امتحان میں بیٹھنا ہے جب وہ وقت آ ہے کہ میں اس جگہ پر آ ہوں کہ اگر یہ امتحان پاس نہ کروں تو پھر میری آگے ترقی نہیں ہوگی ایفیشنسی باہر پر آ کر میں کھڑا ہو گیا ہوں راتوں کو جاگ رہا ہے محنت کر رہا ہے اور ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو اس عمر سے گزر چکے ہوتے ہیں جبکہ کچھ انسان کے لیے نئی بات سیکھنا کوئی پڑھنا لکھنا آسان ہوتا ہے کرتے ایک ہدف ہے ایک مقصود ہے کسی شے کے ساتھ ایک دلی تعلق ہے کسی چیز کا انسان کے ذہن پر اس درجے تسلط ہو چکا ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ کسی شے نے انسان کو اتنا پوزیس کر لیا ہے کہ آپ اس کی بنا پر وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے تیار ہے بڑے سے بڑا اشار کرنے کے لیے تیار ہے بلکہ واقعہ یہ ہے کہ یہ بڑی قربانی اور بڑا اشار اور بڑا امتحان دیکھنے والوں کو نظر آتا ہے وہ شخص جو خود گزر رہا ہوتا ہے ان وادیوں میں سے اسے محسوس بھی نہیں ہوتا اس لیے کہ اس کی لگن اس کی دھن یہ در حقیقت لوگوں کو نظر آتا ہے شاید پاگل ہو گئی جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں نفاذ کے موضوع پر کہ جب کہا جاتا تھا منافقین سے کہ آ کما آمن ناس جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے ایسے تم بھی ایمان ہو ان کا جواب یہ تھا کہ انو مینو کما منسوف کیا ہم ان لوگوں کو اتنا ایماندار یہ تو بے وقوف لوگ ہیں احمق لوگ ہیں انہیں کسی اپنے مستقبل کی فکر نہیں رہی انہیں کسی نفع نقصان کا خیال نہیں رہا یہ تو گویا کہ اس اعتبار سے ذہنی توازن کھو بیٹھے تو لوگوں کو نظر آتے ہیں وہ دیوانے اور لوگ جو ہے دنگ رہ جاتے ہیں کہ کیسی کیسی قربانیاں یہ دے رہے ہیں لیکن جس شخص کو واقع کوئی دھن لگ چکی ہو اس پر اگر کوئی دھن سوار ہو چکی ہو تو اس کے لیے وہ چیزیں بڑی آسان ہیں اب اگر کسی کو اللہ کے ساتھ وہ تعلق قائم ہو چکا ہو کسی کا کسی کے اللہ کے ساتھ وہ محبت کا رشتہ جو ہے استوار ہو چکا ہو جس کو کہ قرآن مجید میں کہا گیا کہ ول نظین عام بلّہ اس محبت سے سرشار ہو کر ایک آدمی بڑی سے بڑی قربانی دے جائے گا بڑے سے بڑے صبر اور سبات اور استقامت کا جو ہے مظاہرہ کرے گا دیکھنے والے دن رہ جائیں گے ان کو روم کھڑے ہو گے بس تو میں نے کئی بار ارض کیا ہے کہ ایک واقعہ پڑھ کر جھجری آتی ہے انسان کو اور انسان سوچتا ہے کہ ایسا بھی ممکن ہے کہ حضرت معاذ اور معاوض رضی اللہ تعالیٰ ہما جو دو تین تین ایجرز تھے بالکل نوجوان جنہوں نے کہ ابو جہل کو واشن جہنم کیا اور ان میں سے تو ایک تو بڑی مشکل سے اجازت لے کر داخل ہو سکے تھے شامل ہو سکے تھے لشکر میں عمر کے اعتبار سے کم تھے وہ دو نوجوان ہیں ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان میں سے ایک کے داہنے شانے کے اوپر تلوار کا وار پڑا ہے ایک ایک شانے پر دانا یا بایا اور یہ کہ وہ پورا بازو تقریباً علیحدہ ہو گیا کوئی ایک چشمہ کو ایک ٹینڈن جسے ہم کہتے ہیں وہ کہیں لگا رہ گیا وہ کٹا نہیں اب وہ ہاتھ بازو جو ہے وہ لٹک رہا ہے اسی حالت میں جم کر رہا ہے اللہ کا بندہ لیکن یہ کہ چونکہ یہ لٹکنے والا ہاتھ جو ہے کنٹرول تو رہا نہیں باقی مسلس جو ہے وہ کشٹ چکے ہیں تو وہ آڑے آ رہا ہے تو روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے ایک پاؤں کے نیچے اپنا وہ ہاتھ رکھا اور زور کا جھٹکا دیا اور بازو کو علیحدہ کیا اور پھر بھی کہ اللہ کی راہے اور اس جہاد کے راستے میں اب یہ میرے جسم کا یہ حصہ رکاوٹ بن رہا جو جو آتی لیکن میں یقین سے کہہ سکتا ہوں انہیں کچھ محسوس بھی نہیں ہوا ہوگا کہ میں نے کیا کیا اس لیے کہ وہ دھن ایسی تھی وہ لگن اتنی شدید تھی کہ پھر انسان کو کسی چیز کا احساس نہیں ہوتا اب وہ لگن اور وہ دھن برقرار رکھنے کا واحد ذریعہ قرآن حکیم کی تلاوت اس لیے یہ اللہ کا کلام ہے عظمت قرآن کے موضوع پر میں نے بارہ جو تقارییر کی ہیں ان میں خاص طور پر اس نقطے کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ کلام جو ہے وہ متکلم کی صفت ہوتا ہے گویا کہ یہ اللہ کی صفت ہے اس کے حروف اب یہ لکھے ہوئے ہیں تو اس کا ایک رسم الخط ہے جب ہم پڑھتے ہیں تو مخارج سے ان الفاظ کو ادا کرتے ہیں لیکن حقیقت میں یہ اللہ کا کلام جو اللہ کی صفت ہے اللہ کی صفت کے حوالے سے اب جو تعلق قائم ہوگا جو رشتہ استوار ہوگا اللہ کی ذات کے ساتھ وہ کسی اور شے سے نہیں ہو سکتا باقی ہر شے سے جو تعلق استوار ہوگا وہ بالواسطہ ہوگا وہ انڈائریکٹ ہوگا ڈائریکٹ کانٹیکٹ اللہ کے ساتھ اور ڈائریکٹ تعلق اللہ کے ساتھ وہ صرف ایک شے ہے جس کے ذریعے قائم ہو سکتا ہے وہ اللہ کی کتاب ہے اس لیے اس شد و مت کے ساتھ جو تاکید کی جا رہی ہے اسی لیے ابتدا میں حدود سے وہاں ظاہر بات ہے کہ پرسنلی حضور ہی مخاطب تھے یا خلیل امنا سرقی علیہ کا قول ستیلا اس لیے کہ دوسرے حکومے جو آیت نادل ہوئی ہے کہ ہمیں معلوم ہے رب کا یا تقوب و